انبا صورت النبا مکی ہے اس میں چالیس آیتیں اور دو رکوح ہیں نام دوسری آیت میں لفظ انبا آیا ہے جس سے مراد روز قیامت ہے یہی اس صورت کا نام رکھ دیا گیا ہے زمانہ نزول یہ صورت سب کے نزدیک مکی ہے ابن مردوہ اور بے نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ کیا سالون۔ مکہ میں نازل ہوئی تھی ابن مردبیہ نے ابن زبیر رضی اللہ عنہما سے بھی یہی روایت کی ہے